مدحوس علا رسول ہل قریب ام آباد سامعین حضرات ایک کلپ میں نے سنا ہے ساقب رضا مصطفی صاحب کا جس میں موسو فرما رہے ہیں کہ ہم فرقہ وریت پر لانت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب لوگوں کو سناؤ اور اپنی اولاد کو یہ چیزیں نہ سکھاؤ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں رکھتے اس کا جواب میں آگے دوں گا موصوف کو اس سے پہلے وہ فضائل و مناقب میں آپ کی کتب سے پیش کرتا ہوں جو غالبا آپ کو پسند بھی نہیں ہوں گے وہ فضائل و مناقب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں ذرا ان کے اوپر بھی نظر کیجئے اس عبارت کا جواب میں ابھی دیتا ہوں آپ کو سماعت فرمائیں وہ فضائل و مناقب جو آپ کے گھر میں موجود ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب معلم و ہے اس کا صفحہ نمبر 93 ہے مفتی احمد یار نعمی صاحب کی یہ کتاب ہے اس میں عبارت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا جس مٹی پر گناہ وغیرہ ہوتے ہیں یہ فضیلت ہوگی آپ کے نزدیک دوسری فضیلت جو آپ کے نزدیک ہوگی تقریباً میں پیش کرتا چلا جاؤں یہ میرے ہاتھ میں کتاب جال حق موجود ہے جال حق کے صفحہ نمبر چار سو بیس پر موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے نسان گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں جنا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہیں یہ آم یار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام سے بھول کر وہ گناہ کر سکتے ہیں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں زنا بھی کر سکتے ہیں چوری بھی کر سکتے ہیں نوز باللہ تیسری فضیلت بھی سن لیجئے جو آپ کے گھر میں موجود ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب مواحص نعمی ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس ہے یہ احمار نعیمی صاحب کی کتاب ہے کے مواعث جمع کیے گئے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے شیطان اپنی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مشابه کر سکتا ہے مصطفی صاحب ذرا اپنے گھر کی خبر بھی لیں کیا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب ہیں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے میں بھی آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں اور فرقہ لانت کرتا ہوں ذرا اپنے گھر کو سنبھالیے اب آئیے عبارت جس پر موصوف نے اعتراض کیا ہے وہ عبارت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی ہے اعتراض یہ کیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے یہ یہ یاد رکھیں یہ مولانا خلیل احمد پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ شاہ عبدالحق محدث محد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے اب یہ لوگ کہیں کہ جس حدیث کا سہارا لیا گیا وہ حدیث اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ آپ انگوٹھے چومتے ہیں اس حدیث کی اصل کہاں ہے اب آئیے جواب سن لیجیے ان کے گھر سے ہی جواب موجود ہے یہ اپنی کتب کو دیکھتے نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرم مسلم موجود ہے شرم مسلم کی جلد پانچ ہے صفحہ نمبر پانچ سو پر موجود ہے یہ غلام رسول سعیدی کی کتاب ہے بڑا موتبر عالم ہے ان کا سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ کی پشت پر نجاست رکھی جاتی تو آپ کس طرح نماز پڑھتے رہتے آگے اس کا جواب لکھتے لکھتے ہیں صحیح جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی پشت پر کیا رکھا تھا یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا جب لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر اللہ کے نبی سدے کی حالت میں تھے اس وقت اوجڑی رکھی تھی تو یہ کہہ رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی پیٹ پر کیا رکھا گیا ہے مصطفی صاحب, میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں اللہ کے نبی کی پیٹ پر رکھا گیا تھا. اب پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے دیوار تو کتنی موٹی ہوتی ہے دیوار کا پردہ تو کتنا موٹا ہوتا ہے لیکن آپ سوچتے نہیں ہیں اپنی تو پڑھتے نہیں ہیں جو فتوا مولانا خلیل احمد سہارن پوری پر آپ لگا رہے ہیں اب لگئیے ان کے اوپر اتوا بھی میں تم مانوں گا کہ آپ پھر کا وریعت پر لانت کرتے ہیں وہ عبارت آپ کو نظر آ تو آپ نے وریعت بنا لیا اس کو. یہ عبارت اب آپ کے سامنے آگئی اب اس کے اوپر بھی لانت کریں اور عبارت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں یہ میرے ہاتھ میں احمد کے ملفوظات موجود ہیں اس کا حصہ سوم ہے اور صفح ن تین ہے اس کے اوپر احمد سے احمد خان نے ایک حدیث نقل کی ہے ایک حدیث منقول ہے کہ جبرائیل کل کس وقت حاضری کا وعدہ کر کے کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہو گئی جبرائیل علیہ السلام حاضر نہ ہوئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لائے ملحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام در دولت پر حاضر آئیں فرمایا کیوں عرض کیا رحمت کے کی فرشتے اس دھرم میں نہیں آتے جس میں کتہ ہو یا تصویر اندر تشریف لائے سب طرف تلاش کیا سب طرف تلاش کیا تشنہ تھا پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا کو پتا نہیں تھا اللہ کے نبی وہ دیوار کے پیچھے کڑے تھے اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے اب ان سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا اور پلنگ کے نیچے جس کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے آرام گرما رہے تھے اس کے نیچے کتے کا پڑا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی نہیں یہ احمد خان لکھ رہا ہے محفوظات میں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ احمد رضا کے عقیدے کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے بلکہ ملک ہندیا میں موجود ہے جو اہم رضا کے عقیدے کے خلاف ہو وہ کافر ہے اب ایک اور عبارت پیش کرتا چلا جاؤں یہ میرے ہاتھ میں مکیا سے انفیت ہے اس کا سوہ نمبر دو سو اکانوے ہے مولوی عشری صحاب لکھتے آئیں حضور زوجین کی جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں یہ فضیلت ہے مصطفی صاحب ذرا کان لگا کر سنیے آگے لکھتے ہیں یہ علیحدہ امر ہے کہ آپ مسل کراقیات سے اپنی نظر محفوظ فرما لیں محفوظ فرما لیں یہ بھی شک کا اظہار محفوظ فرما لیں اب دیکھیے آنکھیں بھی بند کر لیں وہاں حاضر و نازر ہو کر آنکھیں بند کر لیں اب آنکھ کا پردہ موٹا ہے یا دیوار ہے یہ مصطفی صاحب آپ کی باتوں کا جواب ہے دراصل, دراصل نقالی کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جون سی ویڈیو بھی آئے گی ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ ایسے جواب دیں گے کہ آپ ان کو یاد کریں گے وآخر